کلیات میر غزل ایک سو ایک سے ایک سو بیس حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا ہے ختم صابلے پر سیر و سفر ہمارا پلکوں سے تیری ہم کو کیا چشمداشت یہ تھی ان برچھیوں نے باٹا باہم جگر ہمارا دنیاؤ دین کی جانب میلان ہو تو کہیے کیا جانیے کہ اس بن دل ہے کدھر ہمارا ہیں تیرے آئینے کی تمثال ہم نہ پوچھو اس دشت میں نہیں ہے پیدا سر ہمارا جو صبح اب کہاں ہے طولے سخن کی فرصت قصہ ہی کوئی دم کو ہے مختصر ہمارا کوچے میں اس کے جا کر بنتا نہیں پھرانا خون ایک دن گرے گا اس خاک پر ہمارا ہے تیرا روز اپنا لڑکوں کی دوستی سے اس دن ہی کو کہے تھا اکثر پدر ہمارا سیلاب ہر طرف سے آئیں گے بادیے میں جوں ابر روتے ہوگا جس دم گزر ہمارا نشو نما ہے اپنی جوں گرد باد نوکھی بالیدہ خاکے رہ سے ہے یہ شجر ہمارا یوں دور سے کھڑے ہو کیا معتبر ہے رونا دامن سے بان دامن اے ابرے تر ہمارا جب پاس رات رہنا آتا ہے یاد اس کا تھمتا نہیں ہے رونا دو دو پہر ہمارا اس کارواں سرا میں کیا میر بار کھولیں یا کوچ لگ رہا ہے شام و سحر ہمارا غزل غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا دل کے جانے کا نہایت غم رہا حسن تھا تیرا بہت تالم فریب خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا دل نہ پہنچا گوشئے دامہ تلک قطرۂ خوں تھا مجا پر جم رہا سنتے ہیں لیلا کے خیمے کو سیاح اس میں مجنوں کا مگر ماتم رہا جامع اہرام زاہد پر نہ جا تھا حرم میں لیک نہ محرم رہا زلفیں کھولیں تو تو ٹک آیا نظر عمر بھر یاں کام دل برہم رہا اس کے لب سے تلخ ہم سنتے رہے اپنے حق میں آبِ حیواں سم رہا میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا صبح پیری شام ہونے آئی میر تو نہ چیتا یا بہت دن کم رہا غزل چوری میں دل کی وہ ہنر کر گیا دیکھتے ہی آنکھوں میں گھر کر گیا دہر میں میں خاک بسر ہی رہا عمر کو اس طور بسر کر گیا دل نہیں ہے منزل سینا میں اب یہاں سے وہ بیچارہ سفر کر گیا حیف جو وہ نسخے دل کے اوپر سرسری سی ایک نظر کر گیا کس کو میرے حال سے تھی آ گئی نالے شب سب کو خبر کر گیا گونا چلا اتام جا تیر نگاہ اپنے جگر سے تو گزر کر گیا مجلس آفاق میں پروانہ سان میر بھی شام اپنی سحر کر گیا غزل وہاں <تصفح> وہ تو گھر سے اپنے پی کر شراب نکلا یا شرم سے عرق میں ڈوب آفتاب نکلا آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا دیکھا جو اوس پڑھتے گلشن میں ہم تو آخر گل کا وہ روح خنداں چشمے پراب نکلا پردے ہی میں چلا جا خورشید تو ہے بہتر ایک حشر ہے جو گھر سے وہ بے بےحچاب نکلا کچھ دیر ہی لگی نہ دل کو تو تیر لگتے اس سیدے نا کا کیا جی شتاب نکلا ہر حرف غم نے میرے مجلس کے تہیں رلایا گویا غبار دل کا پڑھتا کتاب نکلا روئے ارق فشاں کو بس پہنچ گرم مت ہو اس گل میں کیا رہے گا جس کا گلاب نکلا مطلق نتنا کی احوال پر ہمارے نامے کا نامے ہی میں سب پیچ و تاب نکلا شان تغافل اپنے نوخت کی کیا لکھیں ہم قاصد موہاں تب اس کے منہ سے جواب نکلا کس کی نگاہ کی گردش تھی میر روبہ مسجد محراب میں سے زاہد مست و خراب نکلا غزل دامان کوہ میں جو میں ڈاڑھ مار رویا ایک ابر وہاں سے اٹھ کر بے اختیار رویا پڑتا نہ تھا بھروسہ عہد وفائے گل پر مرغے چمن نہ سمجھا میں تو ہزار رویا ہر گل زمین یا کی رونے ہی کی جگہ تھی مانند ابر ہر جا میں زار زار رویا تھی مصلحت کے رک کر ہجرا میں جان دیجیے دل کھول کر نہ غم میں ایک بار رویا ایک اجز عشق اس کا اسباب صد علم تھا کل میر سے بہت میں ہو کر دو چار رویا غزل اس چہرے کی خوبی سے ابس گل کو جتایا یہ کون شگوفہ سا چمن زار میں لایا وہ آئی نہ رخسار دمیں باس پس آیا جب حس نہ رہا ہم کو تو دیدار دکھایا کچھ ماہ میں اس میں نہ تفاوت ہوا ظاہر سو بار نکالا اسے اور اس کو چھپایا ایک عمر مجھے خاک میں ملتے ہوئے گزری کوچے میں تیرے آن کے لوہوں میں نہایا سمجھا تو مجھے مر کے نزدیک پس دیر رحمت ہے میرے یار بہت دور سے آیا یہ باغ رہا ہم سے ولے جا نہ سکے ہم بے بالو پری نے بھی ہمیں خوب اڑایا میں سید رمیداں بیا بانے جنوں کا رہتا ہے میرا موجب وحشت میرا سایہ یا قافلہ در قافلہ رستوں میں تھے لوگ یا ایسے گئے یہاں سے کہ پھر کھوج نہ پایا رو میں نے رکھا ہے در ترسا بچگاں پر رکھیو تو میری شرم بڑھاپے میں خدایا ٹالا نہیں کچھ مجھ کو پتنگ آ جڑاتے بہتوں کے تئیں باؤ کا رخ ان نے بتایا ایسے بتے بے مہر سے ملتا ہے کوئی بھی دل میر کو بھاری تھا جو پتھر سے لگایا غزل دل جو زیر غبار اکثر تھا کچھ مزاج ان دنوں مقدر تھا اس پہ تکیہ کیا تو تھا لیکن رات دن ہم تھے اور بستر تھا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا دل کی کچھ قدر کرتے رہی ہو تم یہ ہمارا بھی ناز پرور تھا یک عمر جو ہوا معلوم دل آئینہ روح کا پتھر تھا بارس اجدا ادا کیا تہ تیخ کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا کیوں نابرے سیاح سفید ہوا جب تلک عہد دیدے تر تھا اب خرابہ ہوا جہاں آباد ورنہ ہر ایک قدم پیاں گھر تھا کتابند بے زریکہ نہ کر گلا غافل رہ تسلی کے یوں مقدر تھا اتنے منم جہان میں گزرے وقت رحلت کے کس کن زر تھا صاحب جاہو شوکت و اقبال ایک ازاں جملہ اب سکندر تھا ساتھ مورو ملک سا لشکر تھا لالو و یاقوت ہم زر گوہر چاہیے جس قدر میسر تھا آخرے کار جب جہاں سے گیا ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا اے بے طول کلام مت کریو کیا کروں میں سخن سے خوگر تھا خوش رہا جب تلک رہا جیتا میر معلوم ہے قلندر تھا غزل تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا بوسا بھی لیں تو کیا ہے ایمان ہے ہمارا گر ہے یہ بے قراری تو رہ چکا بغل میں دو روز دل ہمارا مہمان ہے ہمارا ہیں اس خراب دل سے مشہور شہر خوباں اس ساری بستی میں گھر ویران ہے ہمارا مشکل بہت ہے ہمسا پھر کوئی ہاتھ آنا یوں مارنا تو پیارے آسان ہے ہمارا ادریسو و خزرو عیسیٰ قاتل سے ہم چھڑائے ان خون گرفتگا پر احسان ہے ہمارا ہم وے ہیں سن رکھو تم مر جائیں رک کے یکجا کیا کوچا کوچا پھرنا عنوان ہے ہمارا ہیں سید گہ کے میری سیات کیا نہ دھڑکے کہتے ہیں سید جو ہے بے جان ہے ہمارا کرتے ہیں باتیں کس کس ہنگامے کی یہ زاہد دیوان حشر گویا دیوان ہے ہمارا خورشید روح کا پرتو آنکھوں میں روز ہے گا یعنی کہ شرخ رویا دالان ہے ہمارا ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے ہوتے یا قطرہ خون یہ دل طوفان ہے ہمارا نالے میں اپنے ہرشہ باتیں ہیں ہم بھی پنہا غافل تیری گلی میں مندان ہے ہمارا کیا خاندان کا اپنے تجھ سے کہیں تقدس روح القدس سے قدنا دربان ہے ہمارا کرتا ہے کام وہ دل جو عقل میں نہ آوے گھر کا مشیر کتنا نادان ہے ہمارا جی جان آہ ظالم تیرا ہی تو ہے سب کچھ کس منہ سے پھر کہیں جی قربان ہے ہمارا بنجر زمین دل کی ہے میر ملک اپنی پر داغ سینہ مہرے فرمان ہے ہمارا غزل کیا مصیبت زدہ دل مائل آزار نہ تھا کون سے درد و ستم کا یہ طرفدار نہ تھا آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ آئینہ تھا یہ ول قابل دیدار نہ تھا دھوپ میں جلتی ہیں غربت وطنوں کی لاشیں تیرے کوچے میں مگر سائے دیوار نہ تھا صدگلستان تہی اقبال تھے اس کے جب تک طائرے جاں کفس تن کا گرفتار نہ تھا حیف سمجھا ہی نہ وہ قاتل ناداں ورنہ بے گناہ مارنے قابل یہ گنہ گار نہ تھا عشق کا جذب ہوا سے سودا ورنہ یوسف مصر ذولیخا کا خریدار نہ تھا نرم تر موم سے بھی ہم کو کوئی دیتی قصا سنگ چھاتی کا تو یہ دل ہمیں درکار نہ تھا رات حیران ہوں کچھ چپ ہی مجھے لگ گئی میر درد پنہا تھے بہت پر لبے اظہار نہ تھا غزل جی اپنا میں نے تیرے لیے خوار ہو دیا آخر کو جس جستجو نے تیری مجھ کو کھو دیا بے طاقتی سکوں نہیں رکھتی ہے ہم نشیں رونے نے ہر گھڑی کے مجھے تو ڈبو دیا اے ابر اس چمن میں نہ ہوگا گلے امید یا تخم یاس اشک کو میں پھر کے بو دیا پوچھا جو میں نے درد محبت سے میر کو رکھا تو ان نے دل پہ ٹکے اپنے رو دیا غزل ختم پہ آئے جانا خوبی پہ جان دے گا ناچار عاشقوں کو رخصت کے پان دے گا سارے رئیس اعضا ہیں مارز تلف میں یہ عشق بے مہابہ کس کو امان دے گا پائے پر لے سے میں گمشدہ گیا ہوں ہر خار بادیے کا میرا نشان دے گا داغور سینے میں کچھ بگڑی ہے عشق دیکھیں دل کو جگر کو کس کو اب درمیان دے گا نالا ہمارا ہر شب گزرے ہے آسمان سے فریاد پر ہماری کس دن تکان دے گا مت رغم سے ہمارے پیارے ہنا لگاؤ پابوس پر تمہارے سر سو جوان دے گا ہو جو نشانہ اس کا آئے بالحوس سمجھ کر تیروں کے مارے سارے سینے کو چھان دے گا اس برہمن پسر کے قشقے پہ مرتے ہیں ہم ٹک دے گا رو تو گویا جی ہم کو دان دے گا گھر چشم کا ڈبو مت دل کے گئے پہ رو رو کیا میر ہاتھ سے تو یہ بھی مکان دے گا غزل ہوتا ہے یا جہاں میں ہر روز و شب تماشا دیکھا جو خوب تو ہے دنیا جب تماشا ہر چند شور محشر اب بھی ہے در پہ لیکن نکلے گا یار گھر سے ہووے گا جب تماشا بھڑکے ہیں آتش غم منظور ہے جو تجھ کو جلنے کا عاشقوں کے آ دیکھ اب تماشا تالے جو میر خاری محبوب کو خوشائی پر غم یہ ہے مخالف دیکھیں گے سب تماشا غزل کل چمن میں گلو و سمن دیکھا آج دیکھا تو باغ بند دیکھا کیا ہے گلشن میں جو قفس میں نہیں عاشقوں کا جلا وطن دیکھا ذوق پیکانے تیر میں تیرے مدتوں تک جگر نے چھن دیکھا گھر کے گھر جلتے تھے پڑے تیرے داغ دل دیکھے بس چمن دیکھا ایک چشمک دوسط سنا نے مجا اس نکیلے کا بانک پن دیکھا شکر زاہد کا اپنی آنکھوں میں میں اوس خرقہ مرتحن دیکھا حسرت اس کی جگہ تھی خابیدہ میر کا کھول کر کفن دیکھا غزل جدا جو پہلو سے وہ دلبرے یگانہ ہوا تپش کی یا تئیں دل نے کہ درد شانہ ہوا جہاں کو فتنے سے خالی کبو نہیں پایا ہمارے وقت میں تو آفت زمانہ ہوا خلش نہیں کسو خواہش کی رات سے شاید سرش کے یاس کے پردے میں دل روانہ ہوا ہم اپنے دل کی چلے دل ہی میں لیے یہاں سے ہزار حیف سرے حرف اس سے وانہ ہوا کھلا نشے میں جو پگڑی کا پیچ اس کی میر سمند ناس پہ ایک اور تازیانہ ہوا غزل کیا دن تھے وے کہ یہاں بھی دلے یار میدہ تھا روح آشیان تائرے رنگے پریدہ تھا قاصد جو وہاں سے آیا تو شرمندہ میں ہوا بیچارہ چارہ گریا نا دریدہ تھا ایک وقت ہم کو تھا سرے گریا کے دشت میں جو خارے خشک تھا سو وہ طوفاں رسیدہ تھا جس سید گاہ عشق میں یاروں کا جی گیا مرگ اس شکار گہہ کا شکار رمیدہ تھا کوریے چشم کیوں نہ زیارت کو اس کی آئے یوسف سا جس کو مد نظر نور دیدہ تھا افسوس مرگے صبر ہے اس واسطے کہ وہ گل باغ عشرت دنیا نچیدہ تھا مت پوچھ کس طرح سے کٹی رات ہجر کی ہر نالا میری جان کو تیغ کشیدہ تھا حاصل نہ پوچھ گلشن مشہد کا بل حوث یہاں پھل ہر ایک درخت کا حلقے بریدہ تھا دل بے قرارے گریائے خونی تھا رات میر آیا نظر تو بسملے درخوں تپیدہ تھا غزل کثرت داغ سے دل رشک گلستہ نہ ہوا میرا دل خواہ جو کچھ تھا وہ کبھو یا نہ ہوا جی تو ایسے کئی صدقے کیے تجھ پر لیکن حیف یہ ہے کہ تنک تو بھی پش نہ ہوا آہ میں کب کی کہ سرمایہ دوزخ نہ ہوئی کون سا عشق میرا ممبئے طوفاں نہ ہوا قطابند توجہ سے زمانے کی جہاں میں مجھ کو جاہو سروت کا میسر سر و ساما نہ ہوا شکر سچ شکر کہ میں ذلت و خاری کے سبب کسی انوان میں ہم چشم عزیزاں نہ ہوا برک مت خوشے کی اور اپنی بیاں کر صحبت شکر کر یہ کہ میرا وہاں دل سوزا نہ ہوا دل بے رحم گیا شیخ لیے زیر زمین مر گیا پر یہ کوہن گبر مسلم نہ ہوا کون سی رات زمانے میں گئی جس میں میر سینے چاک سے میں دست و گریبان نہ ہوا غزل تیرے قدم سے جا لگی جس پہ میرا ہے سر لگا گو کہ میرے ہی خون کی دست گرفتہ ہو ہنا سنگ مجھے بجا قبول اس کے عبض ہزار بار تاب اجا یہ استراب دل نہ ہوا ستم ہوا کس کی ہوا کہاں کا گل ہم تو قفس میں ہیں اسیر سیر چمن کی روز و شب تجھ کو مبارک ہے صبا کنّے بدی ہے اتنی دیر موسم گل میں ساقیہ دے بھی مئے دعاتشا زور ہی سرد ہے ہوا وہ تو ہماری خاک پر آنا پھرا کبھی غرض ان نے جفا نہ ترک کی اپنی سی ہم نے کی وفا فصل خزاں تلک تو میں اتنا نہ تھا خراب گرد مجھ کو جنون ہو گیا موسم گل میں کیا بلا جانے بلب رسیدہ سے اتنا ہی کہنے پائے ہم جاوے اگر تو یار تک کہیو ہماری بھی دعا بوئیں کباب سوختہ آتی ہے کچھ دماغ میں ہووے نہ ہووے اے نسیم رات کسی کا دل جلا میں تو کہا تھا تیرے تئیں آہ سمجھ نہ ظلم کر آخر کار بے وفا جی ہی گیا نمیر کا غزل قابو خزاں سے زوف کا گلشن میں بن گیا دوشے ہوا پہ رنگے گلو یاسمن گیا برگشتہ بخت دیکھ کے قاصد سفر سے میں بھیجا تھا اس کے پاس سمیرے میرے وطن گیا خاطر نشائیں سید فگن ہوگی کب تیری تیروں کے مارے میرا کلیجہ تو چھن گیا یادش بخیر دشت میں مانند انکبوت دامن کے اپنے تار جو خاروں پتن گیا مارا تھا کس لباس میں اریانی نے مجھے جس سے تہے زمین بھی میں بے کفن گیا آئی اگر بہار تو اب ہم کو کیا سبا ہم سے تو آشیاں بھی گیا اور چمن گیا سرسبز ملک ہند میں ایسا ہوا کہ میر یہ ریختہ لکھا ہوا تیرا دکن گیا غزل لکھتے جگر تو اپنے یک لخت رو چکا تھا اشک فقط کا جھمکا آنکھوں سے لگ رہا تھا دامن میں آج دیکھا پھر لخت میں لے آیا ٹکڑا کوئی جگر کا پلکوں میں رہ گیا تھا اس قید جیب سے میں چھوٹا جنوں کی دولت ورنہ گلا یہ میرا جوں توک میں پھسا تھا مشتے نمک کی خاطر اس واسطے ہوں حیران کل زخم دل نہایت دل کو میرے لگا تھا اے گرد بات بد حران عرض وحشت میں بھی کسو زمانے اس کام میں بلا تھا بن کچھ کہے سنا ہے عالم سے میں نے کیا کیا پر تو نے یوں نہ جانا اے بے وفا کہ کی کیا تھا روتی ہے شمع اتنا ہر شب کے کچھ نہ پوچھو میں سوزے دل کو اپنے مجلس میں کیوں کہا تھا شب زخم سینہ اوپر چھڑکا تھا میں نمک کو ناسور تو کہاں تھا ظالم بڑا مزہ تھا کتابند سر مار کر ہوا تھا میں خاک اس گلی میں سینے پہ مجھ کو اس کا مسکور نقش پا تھا سو بخت تیرا سے ہوں پامالیے صبا میں اس دن کے واسطے میں کیا خاک میں ملا تھا کتاب یہ سرگزشت میری افسانہ جو ہوئی ہے مسکور اس کا اس کے کوچے میں جا بجا تھا سن کر کسی سے وہ بھی کہنے لگا تھا کچھ کچھ بے درد کتنے بولے ہاں اس کو کیا ہوا تھا کہنے لگا کہ جانے میری بلا عزیزاں احوال تھا کسی کا کچھ میں بھی سن لیا تھا آنکھیں میری کھلیں جب جی میر کا گیا تب دیکھے سے اس کو ورنہ میرا بھی جی جلا تھا غزل سرے دور فلک بھی دیکھوں اپنے روبرو ٹوٹا کہ سنگے محتسب سے پائے خم دستے سبو ٹوٹا کہاں آتے میسر تجھ سے مجھ کو خود نما اتنے ہوا یوں اتفاق آئینہ میرے روبرو ٹوٹا کفے چالاک میں تیری جو تھا سر رشتہ جانوں کا گریباں سے میرے ہر ایک تیرا ٹانکا رفو ٹوٹا تراوت تھی چمن میں سرو گویا عشق قمری سے ادھر آنکھیں منی اس کی کہ ادھر آپ جو ٹوٹا خطر کر تو نہ لگ چل اے صبا اس زلف سے اتنا بلا آوے گی تیرے سر جو اس کا ایک مو ٹوٹا وہ بے کس کیا کرے کہتو رہی دل ہی کی دل ہی میں نپٹ بے جا تیرا دل میر سے اے آرزو ٹوٹا